من صفا کو سو چانس آیت چوراندی اور وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نبی ہند ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا اللہ اقدنا اخلا بالبصا و دروا مگر اس کے رہنے کو والوں کو ہم تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑتے رہے دراہوں تاکہ جس بھی بستی میں ہم نے کوئی نبی بھیجا تو نبی بھیجنے کے بعد ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ آزمایا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور گر گرائیں اس سے پہلے نوح بھوت صالح، لوٹ اور شعیب علیہ صلاۃ وسلام کے اپنی اقوام کے ساتھ گزرے ہوئے چند واقعات ذکر کرنے کے بعد موسا اور فرعون اور بنی اسرائیل کے متعلق باتیں بتانے سے پہلے درمیان میں مختصر طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور ان کی اقوام کا ذکر کیا ہے اس سے ایک تو مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ کافروں کی طرف سے اس طرح کا رد عمل یہ ہمیشہ سے ہی آیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں اور دوسرا مقصد کافروں کو خبردار کرنا ہے کہ انبیاء و رسول کو جلانے والوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسے رہا ہے کہ انہیں بالآخر ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے کفر اور رز و انعاد کی وجہ سے ہلاک کر دیا جاتا ہے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے اور یہاں اللہ سبحانہ ہوا تو نے فرمایا ہے کہ اقدنا اللہ بالبس بدر بقسا سختیاں ذرہ تکلیفیں بقساں کہتے ہیں مال میں پہنچنے والی مصیبت تنگ دستی بندے پر آ جائے فقر و فاقہ قحط اس کو کہتے ہیں بقساں اور جو ذرہ ہے یہ بولا جاتا ہے انسانی جسم کو لاحق ہونے والے نقصان پر جیسے بیماری یا مصائب جنگیں جنگوں میں بندے مارے جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ذرا میں آتی ہیں اور ان کو معاشی اقتصادی مالی تنگی دے کر اور جسمانی تنگی دے کر مقصد کیا تھا اللہ تراہم تاکہ یہ گڑ گڑائیں یعنی جب بھی ہم نے کسی بستی کی طرف کوئی نبی یا رسول بھیجا اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو ان کی نصیحت کے لیے بڑے عذاب سے پہلے تر عذاب ہم نے بھیجے جنگ کی صورت میں تندرستی کٹک یا بیماری کی شکل میں یا اسی طرح کے دوسرے مسائل اور ان سے مقصود یہ تھا کہ وہ اپنی شامت اعمال سے آگاہ ہو جائیں اور ہمارے سامنے عز इनके ان کے ساری کا اظہار کریں اور سیدھی رات پر آ جائیں جیسے کہ سورہ سجدہ میں بھی اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ نے فرمایا ہے مِّنَ دُونَ الْأَكْبَرِ کہ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے قریب کے عذاب کا کچھ حصہ ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں تو یہ اللہ سبحان تعلیٰ کا دستور ہے ثم بدلنا مکان سید الحسنہ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی انہیں بدل کر دے دی یعنی بدحالی کو ختم کر کے خوشحالی انہیں عطا کی حجا اخو حٰ کہ وہ خوب بڑھ گئے وقال اور انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا کو بھی خوشی اور بیماری تکلیف پہنچی تھی خدنا ہم بختا تو ہم نے انہیں اچانک پکڑا وہ ہم لاش اس حال میں کہ وہ سوچتے نہ تھے شعور نہ رکھتے تھے مطلب ہے کہ جب انہوں نے ایسا نہیں کیا ہم نے ان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیں بخصا ذرہ مالی تنگی جانوں کی تنگی انہیں ہم نے دی مقصد تھا اللہ اللہ یہ کہ وہ رجعت کی اللہ کو اپنائیں اللہ کی طرف رجوع کریں اور گڑ گر گڑائیں اللہ کے آگے اپنی غلطی کا احساس کریں لیکن جب انہوں نے ایسے نہیں کیا تو ہم نے حالی کے بجائے انہیں خوشحالی دے دی حتیٰ کہ وہ خود پھلے پھولے خوشحالی دے کر ہم نے ان کو پلٹنے کا موقع دیا کہ چلو خوشحالی دے دیتے ہیں تو یہ واپس لوٹ رہے قحط کے بجائے انہیں ارزانی اور بیماری کے بجائے اللہ نے تندرستی عطا کر دی آبادی ان کی بڑھ گئی مال و دولت ان کے پاس بڑا آ گیا ریل پیل ہو گئی تو وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بجائے انہوں نے پہلی سختی کو بھلا دیا نعمتوں کی بھی قدر بھی نہ کی اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور کہنے لگے یہ تنگیاں تکلیفیں اور خوشحالیاں یہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا چلتا آیا ہے ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا یعنی ان مصائب کو وہ بدعمالیوں کی وجہ سے مصیبتیں نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہوں نے سمجھا کہ یہ تو تغیر زمانہ ہے گردش زمانہ ہے اور حالات اس طرح کے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں کبھی بیماری کبھی تندرستی کبھی خوشحالی اور کبھی بدحالی یہ حالات صرف ہمیں ہی پیش نہیں آ رہے بلکہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا وہ بھی اس طرح کے حالات سے گزرتے رہے ہیں لیکن جب تنگیاں ان پر آتی تھیں تو وہ جلد ہی ٹل بھی جاتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے تبدستیوں کی وجہ اور ان بدحالیوں کی وجہ انسانی احوال نہیں ہیں بلکہ گردش زمانہ ہے تو آج کل مسلمانوں کی بھی حالت تقریباً ایسی ہی ہو گئی ہے انہیں کوئی دکھ کوئی تنبی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس کی وجہ اور اس کا سبب اپنے اندر تلاش کرنے کی بجائے حالات پر یا کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے وہ بندے کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے ظاہر الفساد اور پھر بر برى بال قہر پھر بر برى بار قحر بيما كسبت نيج ناس خشكى تھرى جتنا بھی فساد ہے وہ لوگوں کی اپنی کمائی کی وجہ سے ہے لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے یہ شامت اعمال ہوتی ہے انہوں نے بھی اسی طرح سمجھا یہ جو ایک قوم پائی جاتی ہے جن کو دہریے کہا جاتا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں بنیاد یہی ہے کہ زمانے کے تغیرات حالات اس کا اتار چڑھاؤ موسمی تغیر انسان کی خوشحالی اور بدحالی بیماری اور تندرستی اور صحت اس کا انسان کے ذاتی آنال کے ساتھ یا خالق اور صانع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ گردش زمانہ ہے وہ کہتے تھے لما یہ کنہ الحر زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرے گا اللہ کے مارنے سے نہیں مرے گے مارنے والا کوئی اپنی زمانہ ہی مار مارنے والا اس زمانے کو مستقل طور پر زمانے کو مستقل طور پر وہ متصرف فرقمور سمجھتے تھے کہ یہ حالات کو جو پھیرنے والا ہے یہ زمانہ خود ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زمانے کو بالی نہ دو زمانے کو برا بھلا نہ کہو اب وہ زمانے کو جو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے وہ اس, اس حساب سے اور اس تصور کی وجہ سے منع کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ دنیا میں جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں یہ سارا کچھ تہر کر رہا ہے زمانہ کر رہا ہے اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں زمانہ ہوں تہر میں ہوں میرے ہاتھ میں معاملہ ہے میں ہی دل رات کو الٹ پلٹ کرتا ہوں حالات میں تغیر پیدا کرنے والا وہ زمانے کو مانتے تھے اور زمانے کو برا کہنے کا مقصد کیا ہوتا تھا حالات میں تغیر پیدا کرنے والے کو برا کہنا اس لیے منع کر دیا لا تو سکر ہے زمانے کو گالی نہ دو اللہ کا زمانہ ہے وہی وہ دن رات کو گھماتا اور پلٹتا ہے حالات کو ہی تبدیل کرتا ہے اور اگر زمانے سے مراد اہل زمانہ ہو تو پھر زمانے کو برا کہنا منع نہیں ہے بلکہ احادیث میں بھی ہے ایک حدیث میں ہے دلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ایک زمانہ گزرے گا اس کے بعد والا زمانہ پچھلے زمانے کی نسبت زیادہ برا ہوگا اب یہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو برا کہا تو یہ زمانے کو برا کہنا کیا ہے اہل زمانہ کو برا کہنا زمانے سے مراد اگر اہل زمانہ لیا جائے تو پھر یہ تبصرہ کرنا اور کہنا دور بڑا برا آ گیا ہے زمانہ بڑا برا آ گیا ہے یہ کہنے میں کوئی حرض نہیں اور اگر کوئی تحریت والا عقیدہ لیا جائے کہ اس سارے معاملے کو زمانہ خود ہی چلا رہا ہے حالات کو تبدیل کرنے والے کو برا برا کہا جائے تو یہ منا دراصل حالات کو تبدیل کرنا اس میں تغیر پیدا کرنا یہ اللہ رب العالمی کا کام ہے تو اللہ سبحانہ بھیا ہوا تعالی فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ باز نہ آئے تو ہم نے ان کو بڑھایا کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی اس طرح کی تکلیفیں آتی تھیں لیکن تو اخذ اچانک ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا یکجک ان پر اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ یہ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے اور ان قوموں کے بعد فرعون اور موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ سلاۃ وسلام نے فرعون کو دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کیا تو فرعون کی قوم پر ترقی اور تکلیف اور غربت متعدد بار آئی اور کئی قسموں کا عذاب ان پہ آیا اس طرح کے طوفان اور ٹڈیوں کا عذاب جمعوں کا عذاب مینڈکوں کا اللہ نے عذاب نادر کیا ان پر کئی طرح کے عذاب مگر انہوں نے بھی اپنا رویہ نہ بدلا تو پہلی قوموں کی طرح اچانک اللہ رب العالمین نے انہیں سمندر میں برا کر آگے تھے موسا علیہ سلاۃ وسلام کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے درمیان میں پہنچے تو اللہ کو نے قرق کر اس کے برعکس موم دین خوشحالی میں شکر اور تندرستی میں صبر کرتے ہیں کافروں کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں بدحالی میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں مومن خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے اور جب اس پر تکلیفیں اور تنری آتی ہیں پھر بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں عجباً لِأمر انا کا معاملہ بڑا عجیب ہے اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے شاطار وہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے وہ انسابت اور اگر اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو سابا پھر وہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے تو موم تنگیوں اور خوشحالیوں ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا اللہ کو یاد کرنے والا پر میں وا امن و تول ہی ملاقات اور اگر بستیوں پہ رہنے والے لوگ واقعی ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے ولاکن قدر ہوں لیکن انہوں نے جٹلایا خواہ خدنا ہوں بیمہ تو ان کی کمائی کی وجہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا یعنی واقعی بستیوں میں رہنے والے لوگ ایمان لے آتے اللہ کی حدود کی پابندی کرتے تو ایمان اور تقوے کا نتیجہ اللہ رب العالمین کیا دیتا انعام میں کہ انہیں آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے اللہ کے لیے دروازے کھول دیتا اور ایمان اور تقوی اختیار نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ برآباد سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں اور آداب سے دو ہو جاتے ہیں اصل میں بڑا کا عربی زبان میں کہتے ہیں حوض کو حوض جس میں پانی جمع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بڑا کا تو جس طرح حوض میں پانی جمع ہوتا ہے اسی طرح کسی چیز میں بہت زیادہ خیر جمع ہو تو اس کو بھی برکت کہتے ہیں چونکہ اللہ رب رکم کی طرف سے خیر اس طرح سے آتی ہے کہ اس کے آنے کا کوئی احساس نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا کوئی شمار ہوتا ہے اس لیے اللہ کی طرف سے آنے والی خیر کو برکت کہا جاتا ہے اسی طرح وہ آدمی یا وہ چیز جس میں نہ محسوس ہونے والی بہتری کا مشاہدہ ہو رہا ہو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ شہ بڑی بابرکت ہے یہ بتا بڑا مبارک ہے بابرکت ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے آتے اور بچتے گناہوں سے تقوی اختیار کرتے اللہ پتہ نہ اگے ہی براکات ہم آسمان و زمین سے ان کے لیے برکتوں برکتیں کھول دیتے برکتوں کے دروازے کھول دیتے مطلب اس طرح دروازہ کھل جاتا ہے اسی طرح ان پر بھی برآکات کا مضول ہوتا مطلب آسمان سے بارشیں اور رحمتیں اترتی اور زمین سے پانی اور ذرعی اجناس وغیرہ اور اسی طرح زیر زمین جو چیزیں ہیں مختلف معدنیات پیٹرول، گیس سونا چاندی جواہرات وغیرہ یہ سارا کچھ ہم ان کو دیتے شرط کیا ہے آمنوں بتاؤ ایمان لے اور تقوی اختیار کرتے افہ امینا احل القرا ایں عتیم بہ سنا کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ سو رہے ہوں اب امین اہل القرا ایں عتیم بہ سنا کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آئے اور وہ کھیل رہے ہوں. یعنی اللہ کا عذاب ان کے بے خبر ہونے کی حالت میں سوتے ہوئے بھی آ سکتا ہے اور دن کے وقت بھی آ سکتا ہے جاگتے ہوئے بھی مصروفیت کے اوقات میں بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر اللہ کا عذاب دن کو آیا تو شاید ہم عذاب کا مقابلہ کر لیں گے اللہ کے عذاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اف امین و مکر اللہ کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں فلاح امن المکر اللہ اب الاقوم الخاص اللہ کی تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوتا مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو خفیہ تدبیر جو پوشیدگی میں کی جائے تو اس سے مراد کسی شخص کے خلاف ایسی خفیہ تدبیر کرنا کہ جب تک وہ عین اس کے سر پہ نہ پہنچ جائے اسے کوئی ہوش ہی نہ ہو کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ اس کی شامت آنے والی اس کو کہتے ہیں مکر یہ خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی چونکہ کافروں کے مکر اور ان کی تدبیروں کے مقابلے میں ہے اور ان کو سزا دینے کے لیے کی جاتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مکر کا لفظ بولا ہے مکر اس کو کہتے ہیں مجانست مشاکلت تو جس طرح کا لفظ ان کے عمل کے لیے بولا جائے ویسا ہی لفظ اپنے عمل کے لیے بول لینا اگرچہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے فرق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مجانس مجانسن اس طرح سے کہا ہے فلاح امن مکر اللہ خاصر جو اللہ کے تدبیر سے بے خوف ہو کے زندگی گزارتے ہیں وہ پھر خسارہ ہی اٹھاتے ہیں تو وہ میرے کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ڈرے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھے رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے عذاب کا ڈر اور خوف بھی ہو خوف اور عذا کی ملی جلی کیفیت اسی کا نام ایمان ہے